الحمد لله وكفا والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتمر محمد بن المصطفى وعلى آله وآصحابه وعلى آله وآصحابه والصدق والصفاة والغفاة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من تو بللہ ہد کل مولا نلا ریم سد خر سو لو ہو لا سلو نلیا اوہل منو سلو ال موت سلا گوسام والا سی دیا رو لا آل گواں کا یا سیدی یا حبیب اللہ سلور سلام الگ سید خاد مالا آل گوا سہاب یا مکین سلو گل میم السلام علیکم ہم و سنا درود ختم الانبیاء المبیا لہت و سنا تو بعد آج رانا دعا, دعا ہے بارگاہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دے اندر ہر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شر فساد فیتنے تو کامل نجات اور پناتا فرماوے حق بولنے حق دوتے چلنے دلنے ہق مرنے کی توفیق بخش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 جناب حاجی محمد علی شاہ منعقد کرایا اللہ تبارک وت آلہ ان خاندان میں ہدایت اور شہادت دولت فرماوے دنیا ہدایت عالی اور آخرت مغفرت عالیت آفرما دوستان گرامی رمضان المبارک دار روحانی مہینہ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 کیونکہ جنا پیٹ رجے تو رو پکھی اندی تو پیٹ بکھا رہے تو روح رجدی قرآن حکیم روحانی کتاب ہے اس مہینے چتری اور اسے رمضان چ جس کتاب دی تلاوت زیادہ ہوں اس واسطے اس مناسبت میرا موضوع ہے روح دے پنچی دی جسم دے پنجرے وچ قید پھر اس تو ازادی یہ قید کی میں ہویا ہے <مید> پھر اس ازاد کی میں ہونا ہے یہ روح تے جسم دا مسئلہ تھوڑا جا جناب اگر بیان کرائیں گا اللہ تعالیٰ اپنے روحانی پیارے فقیران دا صدقہ نا چیز نو جسم شر تو پناہ تا فرما دوستو بندہ دو چیزوں کو بنیا ایک روت دو جسم جسم جنہ شہاں تو بنیا وہ ساریا زمین والیا نے اگ بھی اتوں کی مٹی بھی اتوں کی ہا بھی اتوں کی پانی بھی اتوں کا کیونکہ جسم زمین کی شہ زمین بنیا جسم ساریا ضرورتاں اس زمین پورا ہوں کپڑا تھگڑا بھی اتوں ہی نکلد خوراک پانی بھی اتوں جدر کا یہ ہے ادھر ہر شہ بنتی دی نکلتی اپنی ضرورت پوری کر دا ہے جسم دی لوڑ پوری کرن دی خاطر کافر <تصفح> <تصفح> محنت کرتا ہے تو جسم دی لوڑ پوری کر دا ہے دوسری شہر روح ہے بندے دی روح زمین دا سودا ہی نہیں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 روح جہی ہے کسی شہر تو رل کے نہیں بنی معاملہ اینا گہرا ہے اتنا خفیہ ہے پیچیدہ ہے جو اللہ تعالی نے روح دا مسئلہ بیان نہیں فرمایا صرف ہی دسے ہے روح ہو من امر ربی جدو سہلا سوال کیا پوچھنے والے ہاں بھی روح دے بارے دسو نبی پاک تو پوچھا تو اللہ تعالی صرف ای گل کی بابو بھی فرما دو روح میرے رب کا امر وما تھی تمہ لو علم الا توانو علم تھوڑا ملے آئے توانو علم تھوڑا ملیا کی مطلب توانو علم روح دا دتا ہی نہیں گیا جسم دا جن علم ہے اے تھوڑا ان مطلب ہے جد علم روح دا آوے او علم سارا آ گیا پھر جسم دا علم جنہ او سب تھوڑا ہے روح دا علم جی آ جائے او تھوڑا نہیں او پھر بہتا وہ سمندرا دمندر تو اللہ دے فقیر لوگ کیوں ساری کا زیادہ علم رکھتے نے انو دا علم لگ جبا تمل علم الا کلیلا رو جسم دا علم نو اللہ تعالی نے فرمایا کوئی شا نہیں تھوڑا جہا ایکا جہاں تعی مطلب جسم دا علم رکھنے والی جنی دنیا ہے نا یہ سارے ایویں تھوڑا جا سمندر دا قطرہ ہی رکھتے ہیں کول اصل علم ہے سمندر وہ اندر نو جوہ دی خبر ہو جائے کیونکہ خاص ہمرے ربی فل خصوص بل خصوص جڑی انسان دی روح ہے نا انسان دی یہ فرشتہ تو بھی الا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید خلیفہ جی آپ فرماندے نے انسان دی روح اللہ تعالی نے ایڈی لتیف تیل بنا جو زمین دن فرشتے راہ اللہ دا فقیر روح آ فرشتیا تو میں چھپ کے ٹر جا تو ان فرشتیا نو پتہ نہ لگے فرماندے نے فرشتے پت ان پتہ نہیں لگتا اللہ دا فقیر اپنا کام کر جاندے فرشتے اللہ دے زمین والے فرشتے روح انسان فقیر مرد کامل دی روح جن لطافت نہیں رکھ دے تو سجنوں اے امرے ربی اے اتلی مخلوق ہے اے تھلے دی نہیں اے اتنے پنچھی اللہ تالا پیدا فرمایا زمین جو آباد کرنی سی اینی جا فلر خلیفہ دا جو اعلان ہویا سی سن رب سونے نے جسم نو روح دا پنجرا بنایا روح اندر رکھ کے تے جسم نو روح دے روح نسم کے اتنے چا کیتا روہن جسم تشک چیتا جسم نگوں دنیا تشکی روح ہو گئی جسم تے آشک جسم ہو گیا دنیا تے آشک یہ آپ پہ آشک اوڑا تھی بلان دی سی آیا جو بلا اتوں کی سی فس گیا اتے کے جسم فسیا دنیا روح فسی اس بچارے جدو نوی نوی آئی ہال فسی سی نوی نوی بال دے جسم اس لیے ان پچھلیاں تانگا ہے سن یادہ ہے سن کر کے بزرگ لوگ فرما کہ جدو بال ماں کا دھد پیند رہے نا وہ اللہ کے اتلے وہ جنت دے نظارے کردے بیٹھے وہ جی او قدی بال موج کے گان دے لفظ وہ بزرگ لوگ فرما نے سریانی زبان چنے مولا ذکر یاد کر رہا ہوں رب سونے کا ذکر کر رہا ہوں ہوں سجڑوں یہ اتلے جہان دی مخلوق پردیسی یہ پھر پنجرے چا پھسیا قید ہوا نکلنے جوگا نہیں پچھلی یاد تچپنے تک رہی ماں دے دودھ پیندیاں تک پچھلی یاد رہی جیویں دنیا کی دی خوراک کہ چڑھتی گئی وہ پچھلا چیتا بھولتا گیا بیبیا یار جنیا بیٹھے نبھا کے تھا پیچھا ہو جاؤ تھا پچھا بیبیاں سارے پچھا ہو جاؤ نہ سانو گنا پاؤ نہ تم پاؤ سوجو بولو سباہ نا تو یہ رو جیویں جیویں جسم دنیا کی خوراک لیا اس بچاری وطن بھولتا گیا روح میرے خیال کے بچپنے تو ہی بچاریا کا بھڑا حال ہونا ہے جڑے جمد ڈبے دے تے لگ جی روح دے جمدیا ہی بھڑا حال ہو جانا ہونا کیونکہ ماں کا دھد جر پی رہے اُن چر وہ فرشتوں وہد جنا رو مبارک نو ہی نئی دبے دا لگ گیا وہ تو فس گئی پہلے تے دہڑتے بچار انتلیاں یادیں آپ ہی بھول تے تج چوکھے بھلے بیٹیا نا تو سجڑا اے پنچھی آن کے فسیا اس پنجرے مسافر رب سونے نو رکھا ایویں کہ او آشق ہوئی اس جسم تے سے کر کے دیکھو نا جسم ماڑا چوٹ لگے نا تو دی دی نکل دی نکلتی موت دا خوف آن دا ہے؟ ایسے واسطے کہ عاشق جو ہو گئی تو معشوق تو جدا ہونا پھر گوارا نہیں ہوں گا کر کے ڈر فورن موت تو کنا بندہ دا ہے کدھر میں جدا حالانکہ موت کی یہ روح جسم تو جا ہو جی یہ جا ہی گوارا نہیں جسم دنیا دا کا ایشک جسم دنیا تو جدائی گوارا نہیں روح نو جسم تو گوارا نہ ہوئی ہوں اج آن کے او روح مسافر پنچھی اس پنجرے چ ہوا قید بے شاک بے شاک بے شاک اے آن بھی کہانی ہے اتوں آیا ہے تے کنج فسیا ہے مسافر کیونیں آیا ہے آن کی کہانی ہے اس اگلی ہوں کہانی واپس جان دی سمجھاؤ سر جی دیا بولو سبح ہاں آن کی کہانی سخی سلطان بہو بولے آئے. فرمایا بن چلایا ترف زمین دے چلا بن کے لیا رب وحدہ لا شریک مولا نے اس مسافر نو بن چلا جرف زمین دے دے نہیں دے دے سنتا کر کے جدو بچہ جم دے ہر بچہ جم دیا چیخ ماردن درد ہوں فکر پہ میں کڑے پاسے فس پاس گیا وا بن چلا جاؤ زمین دے ارشوں فرش ٹکایا گھر تھی ملیا جاؤ سانو دیس نکالا نکالا گھر تھی ملیا جاؤ دس نکالا لکھا جھولی پایا رونی دنیا اے ٹھگ نہیں سالو ساڈا دل گھبرایا اصد پردیسی ات وطن دورا پردوسی ات وتن دورا دان ات دم دم علم سوایا توجہ لال بول سبحان لاؤ ہوں سجڑا توجو فرمان سل کے جاوا حضرت سیدنا ایسا روح لا آب سرکار جمدیا چیخ نہیں ماری یہ ہے جو اترے سن اتائی جانے سن محفوظ رہے روح بچاری پھس کے اس جہاں سہانچائی بزرگ لوگوں جڑے ہیر رانجے دے کسے بیان کیتے نے سیفل ملوک دے کسے بیان کیتے نے اندو روت جسم کا مسلا بیان کیا فراہ کے مسل بیان کی انہ دا مطلب لوگوں کا لگے رات صرف زبان دنیا بھی استعمال کرتے لے رات اپنے یار دمجھا کیونکہ خوش ت سب کے سلے دل برا گفتہ آی دی در زبان دیگر زب غیران دی پر راز سجن دا سمجھا دے لے سدکے جاوا توجہ فرما رب واہدہ حلا شریک مولا ہوں بن کے روح بچاری اس جسم در رکھ دتا زمین دی دمین آباد زمین نو آباد کرتے ہاں جی کلسلہ اتنے رب سونے جوڑ دتا ہاں جی اے زمین روح جسم تشکوئی آ گئی ہوں واسطے رب واہدہ حلا شریک مولا یہ ضرورت پوریاں کرنیا سن جسم دیا لوڑا زمین تو پوریا ہوں دیا لے روح آسمان دیے مولا اندیا لوڑا آسمان تو اتاریاں لے جسم دی خوراک زمین و کافر بھی کٹ سکتا ہے جسم دا لباس کافر بھی بڑھا سکتا وے لیکن روح دا لباس آسمان تو آئی روح دا لباس آسمان تو آوے گا اے دی خوراک بھی آسمانات تو آوے گی کیونکہ جدروں کی ہے وہ ادھر بھی یہ لوڑ پوری اپنی کرنی ہے ہوں روح دا لباس کسے کافر کو نہیں مل سکتا روح کی خوراک کسی کافر کو نہیں مل سکتی روح کی خوراک لباس ملتا وے اللہ نبیا کولتا وے یاد توجہ لال بول جاؤ سبحان اللہ وک لال سمجھ گل قسم خدا دی کر کے اللہ ہاں جی دنیا دنیا جسم دیا گلان بڑیاں جانتی ہے پر روح والی دنیا کو نہیں رہی نبی پاک دے صحابہ پچھلے لوگ جڑے سن روح والے سن تا کر کے انہوں نے کول روحانی کمالات رب سونا ظاہر کرا روح دے کمال پھر مکتے نہیں کدی انہوں نے مردے زندہ کر دینے ہاں جی کدی مردے زندہ کر دے مکانہ مکانوں اپنی روح کا تصرف کرنا کے سب روح دے کمال ہوں سن روحی دنیا جو رب واہدہ حلا شریق مولا روح جو لباس او دا ذکر اللہ دے قرآن نے فرمایا لَبَّا صِدْقَ قَوَى ذَالِكَ اللہ سونا فرمانا ہے تکوے دا لباس پرہیزگاری دا لباس پرہیزگاری دا لباس بڑا ہوئے ہاں جی ادر ویختا جسم دلاس سے پرہیزگاری یعنی تو گنا بچانے لباس انہیں دونوں دی آپس دے اندر ہاں جی شدید یاری تابتا دسیا کنڈا گہرا تال روکے جنہ بندہ روح دا لباس پاوے گا کی مطلب جنہیں کوئی پرہیزگار او نہیں اپنے جسم نا توجہ نہیں فرمائی ذرا جی دول سبھال لو ادر وے نکتا سمجھ لے جنا کوئی پرہیلگار ہوئے گا اہتا شرمیلا ہوئے گا جنا جن کوئی شرح والا ہونا جسم اپنے چھپاوے گا میرے مرشد کامل سید امام اللہ, علیہ رضی اللہ تعالی آپ سرکار پیر مہر علی شاہ تاجدارے گولا دے خلیفہ سن آپ سرکار جدو سوندے سن سوندے بھی اپنی پگ سر تو نہیں سن اتار دے فرما دے سن مینو شرم مبارک مولا علی سرکار تلیاں ہاتھ دیاں ہاتھ دی کانڈ لیا کان سن ایڈیاں سن کیوں تکڑے کا لباس جو اندر سی جسم کے اتنے بھی ان نہیں لباس آئے نہیں فرمائی جی جی بول سبحان اللہ اور سن لسم خدا دی کر کی کرکیا نہ کے بیکھ لائے دیکھی دیکھ لے بیٹھا ہے تھوڑی تبجانا جنا کسی ادروں تکوے کا لباس ہٹے گا نا اتلا اٹتا جاوے دا کافر کافر تکوے لباس تو خالی ہے نہ اندروں رب دا ڈر نہ واسطے کوئی برائی ہے جچتا تو بچے بچ دا تے جسم کا ہی معلوم ہوا باقی جڑا جنہ کا لباس جنا اپنا جسم تو لباس پاوے گا ہاں تا کر کے ساتو میں جلد نبی شاہ جو پئی فرمان عورت بہتر ہے نہ غیر مرد نکے نہ غیر مرد ان تکے اس واسطے جو اندر تقوی کمال سی جنا ادھر تقوی سی انہ جسم چھپاون دے سن سجنا جنا کوئی عورت تک اتلا لباس مختصر پاوے گی، او چھوٹے تو چھوٹا کر دی کردی گی معلوم ہوا رب فرمایا لباس تکواد خواہ پرہیل گاری کا لباس تکوے والا اے سارے لباسوں تو آلہ لباس دے قران کی گل تجوال بول سبحان اللہ سدک جا دروے دروے ایک محر گل قرآن دی سمجھا لگا حضرت سید نہ آپ نہیں ہویا رب واہدہ شریک مولا دے خلاف بول کے اونا کم ہو گیا رب دے ایک حکم دلاف کھا جو آیا ہے ہاں جی لباس اتر گیا تے زمین تے آ گئے و ایک حکم دے خلاف پلے لار ہو جاوے لباس سارے اتر جائے رب مسئلہ گے جمیں جمیں تک جاوے گا جی جہاں کا ڈر پرہیز گاری مکتی جائے گی اوے اوے تو دے کپڑے اتر دے جان گے شیتان تے کپڑے اتارن دے حق چمان دے حق دق چ تو نہیں فرمائی بول سبح مخلوق اللہ سونے نے بغیر کپڑیاں تو جانور بنا بنا ربا الاس شریف دسے اور بندہ لباس نال ڈنگر بغیر لباس ہوئی اپنے آپ تو فرق رکھ तू जिना कपड़े बहार आवेगा उन्ना खोतिया रलेगा तो जिना कपड़े आवेगा उन्ना फरिश्त्या रलेगा ईमानदार दसो फरिश्ते दिसदे लुके ने ना रब दिसद लुक्या है ना तो बंदा कपड़िया जिना लुकेगा जिना लुके, लुके कपड़ نہ رے گا فرشت لکیا ہوں سدکے جا رو پستے گئی آ روح لباس خوراک کی خوراک دساں خوراک لا بے وکریلا تطمئن القلوب اللہ سونے دی یاد قرآن آئے مینو آخر دے اللہ دا دران رب وحدہ حلا شریک دی شریعت یہ ہوئی لباس اے انسان کا یہ ہوئی خوراک تین دنیا دیا ساریا چیزاں جسم والی وہ کافر کو سکھانے کو ہندو کو بھی مل سکا نہیں روہ کا سودا کسی روحانی بادشاہ کو ہی لبے گا اور روح والے کوسم خدا دی کر کے کر کے کلندر اقبال اکبال فرما تمنا در دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں رو کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گاؤں ہر باں دشاہوں کے خزینوں میں अच्छा सजड़ो हूं यह गल लंबी नहीं करता अगला चलना तवज्जो सुबह हम रूह फसते गई फस गई बिचारी मगर तेनू पता है पिंजरे च पंछी फसया होवे किसे कडना निकलना है कि अपने आप निकल जाए ہوں روح پس گئی اڑکین کھن واسے اللہ سونے نے بہان اللہ دو طریقے رکھے نہیں یا تے اسرائیل آئے تو کھڈ کے ل سارا کی نکلتی سارا کافران کی بھی منافک مومل بھی سارا بھی سارے آن دی. ادرا ہی لان کے تاقی کھولنا چلو ڈیتو کدھر آن فسیا سے ان نکل سیرو آئے اور سڈا شہر آ گیا ہائےو ساڈا شیر آ گیا یہ آزاد ہو گئی لیکن سجڑوں یہ آزادی کوئی آزادی نہیں اگا نکل گئی تو اسے پھر فاسی جانا ہے کسے نہ کسے پاسے جا کے کوئی ہے کسے آزاد کو کسے سزا چار دی روح آزاد ہو جی لیکن آزادی آزادی نہیں دوسری آزادی تے جیندہ پر روح پھر آزاد ہو جاوے وہ بھی تاقی کھولنی پینی ہے وہ جیدیا مر جانا یعنی تاقی اس دی کھلتی تو ہے کسی یا کھول چا کھولے یا کوئی شیر ربانی ورگا ولی چا کھولے اسرائیل کھولے تے ان لے جا جمیشہ اس سے جسم مردہ ہو جے حضرت کوئی شیر ربانی ورگا فقیر کھولے نا او اس پنجرے نو پنجرے نو روح تو خالی کر کے روح آزاد چ کرے نا جیدیا مار کے تے قسم خدا دی اے پھر انج دیج تے آزاد ہوں جو تھڈو اسرائیل جو کھانا وی نا موڑ بھی مرتا نہیں مار کے بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے پر اے موت جیند موت کا مطلب سمجھاوا واضح کر کے ذرا بولو سبحال سجنا مطلب الاس شریقے سوا لکھ نبی رہے اور سڈے جسم دے پنجرے روح نختیار دال آزاد کرا والا جلے وہ فسائی کھڑے دے نکلو کوشش کرو کی وہ کہویں مارتے ہیں خاحشاں اللہ لا شریک مولا دے حکم دے مطابق چل نبی شریعت مطابق چلو جیسا بندہ چلتا ہے خواہشوں نفس کے خواہشاں تلبا دلاف نفس دی پسند یہ نہیں دین نفس دی پسند نہیں نفس کیونکہ نفس تمرا جس میں جسم بندے دا دنیا نسند کرتا ہے اے دین نو پس پسند نہیں کرتا روح روح پسند کرتی ہے جسم کدی پسند نہیں تا کر کے جسم نو کدی دین پسند نہیں اے سارا کا سارا دین بندے نو نفسانی تو نقصانی خیشا ہے اللہ دبی آن کے سبق پڑھا رہے اور جیدا مر جاؤ منہ تبلا انت من مرن تو پہلو مر جاؤ تا کر کے حضرت سیدنا جدمان ہو اپنی بیڑے گیا جا مہا رب سونے دا حکم سمجھ گئے نبی سنت سمجھ کے پیتا <back> تبج بولو سبحان اللہ آلہ! ایمان ایمانسو سجنوں میں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا بھی واقعی بندے دا جسم بندے دا نفس دین نو پسند نہیں کرتا دین تے عاشق نہیں دنیا تے عاشق میں مثال در ویخ دھد لینا ہوٹا کرنا دے ہو उत्तों बर्फबारी होा पा हो मोटरसाइकिल क्डने आए पूरी बिरादरी आई है सां बड़ा तगड़ा है इन परवाह ही नहीं आती ठंड पाले की जे चादर भी हो पाल इन्हें मोडे नहीं पाता उत्ते की आखे ہوں بج بج کے دھو کٹھا کرنا ہے محال جسمست جب نماز کی گل آار پالا بڑا رہے یار حال ہوئے سچی بولوں معلوم ہوا واقعی نام مراد یہ جڑا جسم ہے نا نفس جنوبی آشیک ہے دنیا کا دین تو امام اراد خار سجنا جیدیا نا پاک حسین آنگو قسم خدا دی تے نماز واسطے موت آگ پہ روح نزاد کر لیندا مر دے بہت کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی شاہ نہیں خوش ہو کے اور راضی ہو کے ہاں اور در جین دے میں دسنا یہ جیندیا محت او نہیں آ جنا چر کامل مرشد نہ لبے وہی نفس دیا خیشن تو باہر کٹدے دین دل کی دی وردش کرا کرسم خدا دی دروے ایک مثال بدل گا دیتی مالا روم جنہوں اللہ مقبال کا پی رکھا جا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 اقبال انگریزی منتر چڑیا پیا وہ مسلیا انگریزی منتر ہوا پیا جی اس جادو من تو جا ہونا چاہج کرانا چاہد سوا علاج پیا ہوں اسے مولا روم کی گل سمجھاو آپ لکھ دین آپ لکھ دین ایک ارب دا تاجر سی ارب دا تجارت کرنے والا سی ہندوستان تجارت کرنے آ رہا اپنے آڈیا گوانڈیا رشتے دار سایا پوچھدا میں باہر چلے تجارت کی خاطر اگر تئی شاید چاہیے ہوفہ تاستے لے آوا گا مینو دسو کہڑا کہڑا توحفہ چاہیے جی ہر ایک تحفہ دس د ایک انہیں پنجرے میں توتا رکھا ہویا سی پنجرے دن تو رکھا ہوا اساجر میں چلیا وا تھی دس کوئی توحفہ لے نہیں تیرے واسطے ہندوستان تو تحفہ لے آ گا تو آختا کی آخد آ میرے مالک آ جے چلے جب جا ہندوستان دن فلانے باغ تھا گزرے گا باغ توتے بیٹھے ہو گے انہوں نے یہ نہ آخی آپ آزاد جائ پنجرے بچ پیا مرنا یار کا خیال ہی نہیں کوئی میرا بھی خیال چک چکرو تر پیا ہندوستان تجارت پی کی تیے. ہر کسی کا توحفہ لیا جدو توتے دی آئی باغ دے ناڑ گیا آواز دتی ارب قیدی توتا تم سلام دہ سی, سی. میں فسیا وا تھی آزاد جہ اپنے یار دی آزادی کی دی بھی سوچ لو اگوں وچوں تو ایک توتا وٹ کھا کے زمین تے ڈگ پیا کھڑک تاجر پریشان ہویا چنگا پیغام دتا ایک توتے مار بیٹھا ہوں خیر واپس چلا گیا واپس جدو گیا ہوئے. ہر کسی تو جوتے واری آئی آوفا دیا میں سلام دیتا ہے تیرا یار ایک مر کے زمین پہ آئی اندر لے پنجے والے توتے نے سنی وہ اوتھی او وٹ کھا کے पिंजरे चिग प्या पिंजरे डिग पिया होर अफसोस लगा है बीमार बैठा वा चंगा पैगाम दिता वो भी गया ते भी गया हूं ताकी खोली चुके तोते बाहर सटिया उडया मकान ते जा बैठ आदा वाल بے وقفا مینو ایک مر گیا ایک ہی ماجرہ دس ایکجرا درس تو لگا تاجر جڑا تو تھلے مر کے ڈگا سی او میرا مرشر س مینو نے سبق پڑھایا پنجرے کو لوگ ہوئے جیندے مر جا توجہ لال بول سبحان اللہ سدک جا تو نے دسیا میرا مرشد سی اس میں سبق پڑھایا ہے پنجرے تو نکل نہیں تے جیدیا مر جاؤ میں وہی کام کی فند لا جائی تو آپ آزاد کی کڈیا کہ نہیں کڈیا بزرگ لوگ فرما نے میں سجڑا کھلو کھلوتے ت اور ہوقے کی شہس سے الف میرے اور ساڈی جند بلا کب تل ساڈ ہوئی ہوئی ہوگل دی ساڈے گلب ہوئی جیڑی ایک پل آرام نہ د راہن دنیا جڑی حق دار مرد ہوں پر آشک مول آشک مول آشک مل kabool na bahoo et hazar o zar ruandi ho ہر کے جاوا میرے نبیل سرو رائے فسی سی پنجرے جان بلال دی سونے پاک نبی آن کے آسیا وے بلال نے آپ جیندے ماریا وے قسم خدا دی پھر بلال زمین تے ٹردا سی میرے نبی فرما نے بلال جتیا کڑکار جنت جا سات کے نہیں ہوئے تڑفدا سیا تڑفدی سی پی بےکرار سیا سونا ول دسیا وجی مر ہاں یہ مرن گل ہے جو پیا کٹی ہر کسیت چاہیے وہ جڑا سی نا آبو جال وہ آدھا جڑا جہاں سنا چال وہ جید ہی رما میری عزت ہوگی وہ اپنی خواہش اپنے آپ جی مار آکر چ نہیں آیا نہیں آیا تو مریا نہ مراد بڑا بہنا مریا حضرت بلال جیندیا مر گیا انہیں آخیا آ لو اچھا پٹکی لا کے سٹ د حسین ذاتہ اپنے دا خیال نہیں کرنا یار دے ذاتہ خیال کرنا باس ہے کٹی چیئے مری چیئے گاڑا کھائیے جو مردی کریے توجہ نہیں فرمائی حسین ہونہ اپنا خیال ہی ختم ہو گیا قسم خدا دی اللہ دا فقیر بندہ جیڑا اندر نئے مریا پھر دا زمین تھے جین دیا مردی ہوئے مردی ہوئے مردی وہ آپنے اندر دے خواہش طلب اٹھ دی ہے ہاں ہوں امریکہ دبا تین نٹ پائی ہے تین قرآن کے پیچھوں چلاؤنا چلا جا بول سوال اللہ سلطان بہو اج سمجھ آئے گی مرن تو پہلو مرنگ سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا ہوں سنیا تے گیا کھل اکیا چتم لاول لایا ہوں کی جا ہو لے رب دے آسا ایسا عشقی کمایا ہوں مری گئے باہو مطلب نایا ہے روح رب سونے دحبت دی دین چان کے جسم پنجرے دو جیندے آزاد ہو جرد نہیں مرد کی مرنے ماری تو پہلو پھر دے ہوں گے قسم خدا کی تک ہلور دہج ویری گل سنا وا جڑے جیندے بیٹھے جا کتب بہا حضور ہزورا ہزیری سرکار دے مرشد کامل کی کتاب رسالہ او دے حوالے شروع سدور داتا سرکار دے مرشد پاک لکھ رہے اللہ دا ایک فقیر اللہ دا بزرگ کابل کا طواف کر رہا اسی طواف کردہ کردی ایک نوجوان جوان نہیں چڑھ دیا پر دی جوانی مولا دی یاد چ گزری سی اس بدل گنوان دا ہے چھوڑ یورپ روپ کے لیے جسمو بداں رک سے بدام کے خمو پیچ چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدل کے خموں پیچھ روح کے رقص میں ہے ضرب بید اللہ اقبال فرما دا مرے جسم دا نچنے اگریزوں دے یہ نچن وہ ہے جو تن والی دنیا ہے. روح والے دے روح جان دے, روح دی گال نو جان دے. سمجھو ہی نہیں فرمائی نہیں اکبال آن واسطے ساڈے دے جسم دے نچتے دے لے او دنیا ہی صرف جسم والی انہوں روح دی خبر کوئی نہیں تون روح نچا بھائی اکبال کیوں آتا وا جسم نچے صرف سنگ ہے منہ خشک ہے جسم دھگ اور دور کھ لبدا یا پیسے ہی لبنا روح نچا اس روح دے نچنے قرار تے حضرت منسا کلیم والی طاقت چھپی پی ہے گل آ گئی زمنن گل آ گئی کی غلط فہمی اتنا رویا نہیں اللہ دا فقیر قسم خدا دی کدی نچ کے نلی نہیں بندا ولایت تاستے روح کی آزادی روح نو پنجرے تو آزاد کراستے نچنا نہیں پہ میرے پاک نبی دی شریعت قرآن تے چلنا پہ جابندی ہوں دی جاوے گی اوے اوے بندہ جیدی ہی مردہ جاوے گا روح طاقت بندی جاوے گی روح لو شان ملتی جاوے گی ادر ویخ قسم خدا دی کر کے اللہ اللہ دا فقیر جسم والے لوگ جڑے تیرے میرے ورگے نے یہاں تے بولنا بھی اپنی مرضی ہوں کھانا بھی اپنی مرضی ہوں چلنا بھی اپنی مرضی ہوں اللہ کا فکیر بولنا بھی وہ رب واہ دہلا شریق مردی دے مطابق کردان کر دیا گلوں سے سند ہی رہنا اج ایک بیبی بی دی گل سن سناو ہو بی بی. اللہ بولو سبحان اللہ سجنا ہائے روح والا بندہ ایک لبتا ہوں روح والے بندے آ جان تو دنیا سمجھے گی پاگل ہے ایمان اخ آہ.. خان... وٹے دے ہزور داحب وٹے مارا اس لیے آ جانا تو وٹے مار قدرت کرنی ورگا جو آ جائے کون دنیا دی ہو سی اج دنیا جسم والی جو ہے تو جسم دے مکان آلہ تو آلہ ہر شا ل لیکن روح مری پی لوگ دلکل سادی تھوڑی تو تھوڑی چے روح دے ہوئے سدکے جا ان روہ داستے جنت کے محل تیار چکر آئے گئے ونڈے آپ اپنی سجا ہوں سن असं मुंह नुला छोड़े है हर शह खुला छोड़िया जो मर्जी खावण जो मर्जी पीवन ना पीवने हलाल ना हराम ना पाक ना पलीत कई शह वेंदे ही नहीं एवे, एवे, एवे, एवे, एवे। पहलो मौलवियों को मुफ्तिया कोल मसले पुछी सन सही फलाना काम करिए जय हूं जे आप चा दसेना मौलवी और पहलो पुछते सन तो दस वार ही नहीं थी लू कि लगता अच्छा टीवी तो पुछ लें ठीक हूं सुन صدقے ایک بی بی سنانا قسم خدا دی او او بی, بی, بی, بی, بی, بی جنت دیا حورا تو وا دے جی گل سنا لگا میرا ماوا بھن بیٹھیا یہ ان انہ واستے بھی کشریت کہ کہ آئی ہے آئی ہاں نہیں سڈیا بیبیاں اجکل جی تے ترن لگنی شریعت بنا لینا نے کیویں آکے چلو تے نماز تسبی مسیح پڑیے میں آپ بخت والی جی رب نماز دیتی نیڑے نہیں جانی ہے تے جی اس فرض نہیں کی وہ تھڈو مسیحت نبی پا کے تو نہیں فرمایا جو میں جہانا میں چورتیں زیادہ ہیں ہاں اور اورت کا وا جم شمار یہ گیا مرد کی نا شکری مرد قسم خدا دی ہڈاں دا ساڑ ساڑ کے نہ کما کما کے کھوا چڈے تے اس وقت والی جدوں بھی جھیرا کرنا ہے جی جھگڑا ہو گیا ہے ہاں کی دتا ہی مینو میں پیکیاں تو ہی سارا کچھ ہے کوئی نی ہے کا بختالی نے کدی آخیا جو شکر ہے بلا ہوگی اللہ راضی ہوگی بڑے احسان کیتے نہیں میرے سے بڑا کچھ من دتا مزہ لے جی بختالی آخ نبی پاک سرکار نے فرمایا اورتائ چورتائک ہیک جنت جانی ہے ننانوے جہانم جانی ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت چہور پیدا کی بیبیا بہت قسم خدا ایماندار میں کسمیا پیا نا ہوں سن بی آپ سے پابندی رکھی شریت کتا تکے کا لباس کہ میں پایا سی جو بول دیا اپنی مرضی ایک بیل بی کر لگا ہو جڑی تے صرف اللہ دا قرآن ہی بول دی سی بلے بلے بلے کتاب میرے کول المستطرف سی کل فنن مستطرف امام اب دی امام اب شی کتاب دے صفحہ نمبر تریٹ دے حکایت متقل بل قرآن قرآن گل کرتی سی لوگ گل کرنی ہوں سی اللہ د قران کرتی سی توجہ فرما حضرت عبداللہ اللہ بن مبارک اللہ دے ولی ہوئے امام آزم ابو حنیفا کا شگرد ہویا ہے بڑا شریعت کا امام ہویا ہے آپ فرما دے رہے ہیں میں حج کرنے بیت اللہ شریف گیا وا ہوں نبی پاک سرکار کی کبران دی زیارت کرنے گیا وا خرج تو حج جا بہت قدرے نبی اللہ سلام تو سلام میں حج کرن گیا نبی پاک سرکار دی دی معلوم یا اللہ ولی خالی حج نہیں سن دے حج بھی کرتے سن ارادہ نبی پاکے پاک دی زیارت دا بھی کردے ہو۔ تبجو لال بول سبح صدقے جا جی عاشق ہوے میرے علی شا ورگا اوتے پھر آد پانی خوب اتر آیا پانی خوب اتر آیا وہ حج دہانو سی ویخ سونے دا گھر آیا حضرت عبداللہ بن مبارک سرکار فرما نے میں حج کرنا راہدہ مینو راہ دالک جی محسوس ہوئی جی میں کوئی شا کھڑیے فم تو اگا ہو کے میں ایک بڑھڑی مائی سی او وہ کمیس اےڈا بکریاں د والا دا کمیس ایویں دپٹا ایویں دپڑے اتنے جڑا سر تو پیروں تک لکی ہوئی ہے اج تیبیاں آدیا نے گرمی لگے گی گرمی تو بچی وہ بختاریاں جہان سہان گرمی برداشت کردیا قبر ٹھنڈی کر انہاں جھلیاں نو پتا کوئی نہیں سان خبر جو کوئی نہیں آگاہ قبر دی گرمی کی ہے تا کر کے اتے کپڑے گرمی لگتی ہے قسم خدا بھی کر کے آن تو جو فرما بی, بی موٹے کپڑے پائی پھر دیئے بڑی مائی آپ فرما میں آخیا سلام کے رحمت اللہ سلام ہو تو اللہ رحمت برکتا ہو سلام اپنی زبان د بیب بی کرانتا وہ بیوی بی آ سلام کالم ربر رحیم سورت یا سی نچے رحیم تو سلام ہوے ہو یہ جواب در فرمایا آخیا یار ما کلا ماں تسنا سیادل مکان میں آخیا اللہ رحمت کری اتے اس جگہ تیوی آئی پھرنی میں گل اربیت اپنی زبان اچ پوچھی اونے اگوں جواب قرآن دیوی فرمانی ہے دے جدا مطلب آ جدا مطلب بنتا ہے جن اللہ بھلاوے انہوں کوئی راہ بر کوئی نہیں آپ فرما دے میں سمجھ گیا بھی, بھی راہ بھلی پھر دیے کل تلا میں آخیا ایری دین بی بی نے پھر میں اپنی لبا نے سوال کیا پڑھا سبہ اصرابی لے لسج دل ہراؤ المسجد الحرام من المسجد الحرام مسجد المسجد اکسو اوزات سیر کرائیے اپنے بندے مسجد حرام تو مسجد اکسا تک بی, بی قران پڑیا میں سمجھ گیا ایک حج کر کے کعبے تو مسجد اکساں بیت المقدس شام والے پاسے جا رہی ہے ایک قید پہ لگ دیو بولن سو اصا جو مرضی منہ چ نے آ میںاہ بھلی پھر اچھا حج کر لیا سو چلیے تری دو بینتل مقدس بینتل مقدس نو چلی میں آخیا بی, بی جی اس وقت ہوا اتے میں سوال اپنی زبان کیتا اس مڑ جاب دیتا قرآن چلا تین رات ہو گئی توجہ نہیں فرمائی پھر میں سمجھ گیا پھر میں مارا ماراما منتا کولی بی بیان پی شہ کونی مینو دستی نہیں آج... کیون گزارا کردی تین دن جو ہو گئے میں سوال کیا انہیں جب قرآن تو دتا ہو وایو تو مینو رب کم این پیادہ میں سمجھ گیا پوچھا وزو کہنے بی بی چلو کھان پیڑ رب دیا آؤں گی تو مڑ وزو کیون کر سے. بی بی جواب دی اس لم دم تاز ال پانی نہ ملے تو تیمم کر لو پاک مٹی میں پھر پوچھا امائی تام فہلک لے بی کھانا میرے کول ہے اما جی کھاؤ گی جاب دلے قرآن چی مسیا مائ لرم رات تک روزہ پورا کرو میں سمجھ گیا بی روزے دار پھر میں پوچھا لا دا بی بی رمضان دا دم ہی نہیں روزے دار بیان بی بڑھا <تصفح> تو اللَّهَ شَاكِرٌ <عَلِيم> <تصفح> اللہ فرما ہے جڑا خیر کا کام نفلی کرے گا اللہ بڑا قدر وال ہے <تصفح> آ میں سمجھ گیا بی, بی <تصفح> نفلی روز رکھی پھر ہے پھر میں, پوچھا, میں پھر آخیا کا دود بھی ہل افطارو سفر بی سفر جی, رب سونے روزے نہ رکھن دی اجازت اجازت ہے نہ رکھو رکھن, چھڑن دی, ہے, رکھن دی اجازت ہے نہ رکھن دی اجازت رب سونے دیکھی ہے بی بی پھر قرآن پڑھ دی وا تو سو من خیر ان تم تالا بول رب اندے ج سفرت روزہ رکھ لو گے تے ہیت چنگا کم سبحان اللہ میں حیران ہن بابا جی فرماندے نے میں گل کردہ نا میں پوچھنا والے میں لا تو کلمی نہیں مسلما او کلمہ سبحان <تصفح> میں بی میں جل بولنا تے جواب کیوں نہیں دے دی؟ آمر بھی بولنا تران بول مل دیل الا لا لے رکی رقیب تی لد رقیب اتی اللہ فرما بندہ جو کچھ بول رہے سڈا نگرانوجود ہاں الا ل رقیب عتید مانا تیار ہر وقت بیٹھا منہ کیوں پیا کڈنا ہے کی پیا ہے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 تمجھ آئی آپ چھوٹے کھوتیاں گو مردی پا جیوا گے رب کچھ نہیں آکے گا توجہ نہیں ہو فرمائی جیدیا بول سبحان اللہ میں فرب کی بیے خاندان تھوکے میں آ گل کی تھی بی بی قرآن پڑھیا ولا تک سو لمل بس کل ایک کا نل مسا फरमांद जी जी गल का इलम नहीं पिछे ना पो ना पो पिछे कल सार बीबी कुरान पढ़िया दस्या तेरा इना गल कोई मतलब भी नहीं क्यों पूछना हां तू कोई साका की जोड़नी बी मेरे न کیوں پہ پوچھنا اتے تک سی ضرورت دسیا جی دیواری آئی سکول ہوں بخت والی انہیں آخر کیا کہتے ہیں کوئی عورت اسلام نے عورت نا یہو جہ دیتے ہیں جنہ ناوایا ہوجو نہیں ہو فرمائی جی دیا بول سب نوا نمجھا سمجھا دیا بولو چا سبھا نل اسلام عورت نورت جائے عورت کا مان ہے کل مایوستا حا من کشف ہی فوا عورتن فک الغت فک امام سال بھی دی کتاب ہے اسے عورت دا مانا لکھا ہے کل مایوستاح من کشف ہی فوا ہر وہ چیز جس کے ظاہر کرنے سے شرم آئے کھولنے سے شرم آئے اس کو عورت کہتے ہیں ایمان لفظ عورت ہے تو شرم والا مانا ہے کہ نہیں توجہ نہیں اچھا دوسرا لفا دن بولیا جاتا ہے خاتون کی بولیا ہے خاتون, خاتون دا کی مانا ہے پردے دار بی, بی پردے دار دا دا ہے کہ نہیں ہے معنی شرم والا کہ نہیں پردے والا ہے کہ نہیں اچھا تیسرا لفظ مستورات تو مستورات دا کی مانا ہے چھپیاں ہوئی مستور مانا چھ مستورات چھپیا ہوئی سارے سارے مانے یہ لفا بھی یہو جہ بولے کہ سدکے جاوا اگریز لفا بھی یہو جہیں لیڈی لےڈی لےڈی کا تم مانا کرو کی ہے دسو بھائی آجا, اب میرے بھائی صاحب لےڈی لیڈی دا مانا جی گھر نہ بڑے ایک ووٹاں دے کھلوتیاں نے نا کھلوتیاں نہیں کئی کھلوتیاں اچھا وقت والی جنیا کلوتی سن ساریا ہو گئی نے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 اسی سال والے امیدوار بربادی اور قسم خدا بندے والی گل راؤن دتی ہے مرادہ آئی اور آئی بی قسم خدا کافر جن لفظ دیتے اور لیڈی مس لفظ بے حیائیے میرے نبی شریعت جیڑے جیڑے لفظ دیتے ہیں ان لفظوں ہی پردہ پہ ہایا سڈیا بیبیا بھنا سیا ہو جڑا یہ آخ نا لےڈی مس لال جتی لرا کھانا خراب ہوئے سان بےستتی والے پاس لے جان خاتون آ بی, بی آ کستورات آخ ان آخے گا تو اصل تو سا خاتون جنت نال جا رہا لاند. لک جوڑے پاس لے جانا ہوں سد کے جا جیبی آدھے گلتی ہو گئی میں نہ پوچھنے والی گل پہ بیبی بی پھر فرما دی قرآن تسری بال کمل یوم یگ فر جب لم حضرت یوسف نے اپنے جواب براوا نواب درواں آخر آئی گلتی ہو گئی ہے حضرت نے فرمایا اللہ تصری بال گمل جاؤ کوئی پکڑ نہیں معاف کیا رب تم بخش دے اران دی آیت بی پاک لے پڑ چافے بیجازت ہو میرے اونٹ سے سوار ہوو اما جی اونٹ تائی نیا کدرت فلا بل مبارک بیبی بی جی میں لگام گا لگام گا جناب نوفلے گا جی تو, دے دلال جے دے تو جدا ہو جی جب دران د فالو مل من رہی الم ح جو چنگا کم کرو گے اللہ جان دے میں سمجھ گیا بی بی اجازت دیتی ہے بی بی اجازت دیتی نک تو میں اپنی اونٹنی بٹھائی میں آخر اونٹنی بٹھائی جا بیٹھو آپ پھر فرماندیاں فرماندیا قل کلو میری اب سور اللہ قرآن فرما مومنا مردان اپنی بی بیٹھی سی برخا پا کے اٹھنا جو سی اما آخری اما کا حال ہے اس لیے دیا جان کی اما اکھا اکھانیویاں کرو میں اٹھنی دے بیٹھاں گی سب جا ابد عبداللہ بن مبارک فرما دے میں اکھا نیویاں کر لیاں ارد کی ارک ابھی سوارو جدو بیڑ لگی ہے توجہ اونٹنی نے اونٹنی کدی بی بی دا کپڑا پاٹ گیا پاس فرما سب اللہ فرما اللہ فرما جڑی جی تنو مصیبت پہنچے تھے نفس دی شامت ہوں بی دسیا میرو مسیبت پہنچیے میری کپڑا میرا پاٹ پیا مسیبت میرو اپنے املوں دی وجہ لار خیر آ گئی فرمایا میں عرض کیتی کی سوار ہوجو توجہ توجہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ میں ارد کی اس باری بیبر بی کرو ہتھا آ کے میں اٹھنی نو بن لوا پھر بیٹھے آج بیم ساسا وہ گل فرسل نو سمجھا دیوی دیکھو نہیں فرمائی سمجھی کلا گل ٹھیک کہ بحال ہے آٹھ نہیں بننی تو میں آخر بیٹھو بیٹھی اتنے تو ہوں قرآن بھی آیا تو دع پڑھتی ہے جہی اتنے باندھی سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لم القلبون اعا اسان اے دعا بڑے کچ رکھیے دعا اسان بڑے کچ رکھیے گی نریک لا بسملہ گی کا بوہا کھولنا جدو بند کرنا شکای اچھا پڑنا کن بخت ہاں جی میں لطف پورے اچھا ہوں ایمان دعا تسملہ گیس آئیے یا بندے رب کیوں سمد لینا کلے آیا قرآن بندے رکھی کرائی جدویا مت ذکر تو بندے ذکر اللہ آپ جہان میں سٹنا کہ بخت تو میرے ذکر تو دور س نفرت کھانا سر پار سمجھ کے سوکھا کار کام کر کے راکھی ادے دا سی لیا تو ہوں ادے جا بہل آل آل سوال اللہ بی پاک نے میں اونٹنی دی لگام پھڑی وجہ تو اصاوا سی ہو میں بھجدا ساں سو اگوں دوڑ دریا بیڑان چو فرما ہے مشی کا من اللہ دلہ فرما درمیانی چال چل چال درمیانی چل وق دون تک آواز اپنی نیوی رکھ پست رکھ فجال تو امشی روائدل روائدل و توجہ فرما میں حالی حالی چلنا شروع کیا جب نسیحت کی, بی بی کی قرآن دولی ہولی پہ ٹرنا وا شیر پڑھ رہا شیر پڑھ رہا سا پاکی کا بن پاکی کا شیر پڑ پڑھ رہا سا آپ فرم دیا ما تیسر من مل جو قران جو قرآن سوکھا لگتا ہے وہ پڑھو میں سمجھ گیا بی بی آن دیئے شیر نال منہ نہ بھر اللہ دے قرآن اور سجنا ہوں قسم خدا دی کر کے آنا رکھ نبی لاتا ہو جڑی نات نبی اللہ کا کڑان کی اندی کوئی نعت لکھ سکتا نہیں میں ارد کی لکھد اوتے اوتی خیرن کثیرہ بی, بی اللہ تینو بڑی خیر دیتی جاب دل یاد اوہی رکھ ہیں جڑے اقل والے نے قسم خدا کی کر کے نو قرآن دی گل چیتے رہے گی جڑا اکل والا جی ہوگوں قرآن کنڈ کرد ہاں توجہ فرما فرما جہ چلیا میں پھر جی بیڈا شہر ہے جی ہے جی آپ فرما دیا نے یا لا کم تم اللہ فرمانا ہو ایمان والے ہو یہ چیزاں نہ پوچھو جہیا سامنے کھولیاں جان تگ پوچھو ہی نہ میں کے سمجھ گیا بیس بی ایک گل پوچھنے والی نہیں ر میں چپ ہوا ہات ادرک تو بہان ال کافلا کافلا دے پہنچے میں کیا بی بی جی کافلا آ گیا آ گیا جی آ فرمیاں نے ہاں فکل کل ہاں ہاں قافلہ قافلہ کافلا آ گیا جی ملا کافی ہاں محلہ کے فی ہاں تیرا کافلے کاؤنے آپ فرما دیا نے المال ویلا تیا میں پوچھا بیبی کو کافلے ہے تا آپ جب نال کہ مال پتر اولاد اے دنیا دی زینت سنگار ہے میںولاد ہےش فکل تو لہو فکل الحج اما جی اے دسو توجہ نہیں فرمائی دیں تو سنو پر قسم خدا کی جہیا گل سنا توجو جہیا گلانا نہ حق دیاں وہ آ بتخا ایک بتخا تو سند بندے جی آ لوہار والے خوہ دال نا دپ چڑی ایک پنڈ ہٹھاڑ اگلے دن پنڈی چیلی میرے دو گڑیاں لے کے گئے شاہ صاحب تکریر لگتی ہے پہنچے جگ کھانا پینا چھڑ دے گا اتے تون چرکتا آ سا آن کے تا ڈیک دو تا سر رکھ کے نہ مست ہو کے کلو ر شاہ صاحب کی بلاو ویخن والا ایمان نال جڑے اتوں منڈے گئے سن نا میرے بہلی نالے ویکھ ویکھ کے رو رہے تھے وہ ازمایا جان کے پر سٹیا نا پر دور لایا چڑیے ایک پیرو رہا او تین کھلو سکتےشک جو ہوا سان ایک پیر کھلو کے اکھان بند کر کے نہ گھر جسٹ تے او بدخا سونا نہ آتا ہے او ہوسٹ ہو گھر چ لگتی ہے وہ گھر والے تقریر دے خلاف نے تے بدخا حق چ مینو نہو بتکا بندہ آیا بی پراؤنی سڈے گھر کیسے نہیں کھڑے تھا اس آخیا کی کن کھاتی جانتے ہر ویلے بند ہی چکر ہونے آخ آواز دیتی بند چکتا منجی بیٹھی سی بتخا اڈیا اڈ کے آ پنجیا سو سدک hmm! جا قسم خدا دی میرے نبی ویخ چودوی سدی ہے بندا کی حال بنیا پیا نبی دے دین حق کے عاشق باقی میں نہیں بزرگ فرمایا رات جا جاگے شخ سدا رات نگن کتے داکن کولو کبھی چپ نہیں کر دی جا روڑی ستے وی اش مد چھے پاوے مارے سو سوتے اتر پلے اٹھ یار منال نہیں تے بازی لاگا کتے تو توجو نال بول سب سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی بول سب جی میں جاوا جانور نبی دے دین داشکو بے. تے بندہ نہ سنے یہ پی جانور چنگے لے دار قرآن پا کے فرمایا اکل ا <تصف> توجہ نال بول سبحان اللہ اچھا یہاں بےلیاں پوچھو جڑوے ویخا ہے نا اصل ادمایا یار ہو سکتا ہے سر کا آشک ہوتخا جب سکول دا مرگڑا پٹنا تے یہودیاں دا تے اسے پرہ ہو جاوے جائے یہاں پوچھ ایمان نال بہویں رگڑا پٹی پٹیچے سر لگے بہویں نہ لگے او کھڑا ہے یہ مطلب بتخا بھی آدر دب کے رکھ جب جب مسلمانوں کی تباہی کیشتی سب خدا بھی کر کے آنا تام کر کے ہزور سکار نے موجود وقاؤ سن بی پاک نو پوچھا وہ حج کر کے آئے نہیں حال ہے آپ فرمایا نے والا جمے ہم شاہ کم جڑا کرتے نہیں انہ رابریے فکا سب تو بے حل کے باب ول امارات آپ فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک فرما میں میں ویخیا کبےت میں پوچھا ماہ کباب ملا کافیا کافلا جو نیڑے لگا پھرتا سی میں پوچھا یہ کبے کامارتیاں نے کا بیب بی د وقت خلو ابھی ملیلا وکلا ملا ہو موسا تکلیم یا خدل میں سوال کیتا گھر کون کون بی, بی نے قرآن چو جواب دیتا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 کان کمار چند چودوی چمکنے آدھے جدو آئے بیوی فرما دیم بے بار کا کم ہے دے ہیل مدی کا تعامل بی بی رکھ دیے قرآن چو ایک نو بھیجو شہر والے وہ اصحاب کہف دبا کیا جا رہا ہے وہ جو جاگے نا تو ایک آ کے گلو شہر چہر لیا لوک جاوے تو چنگا کھانا لیا آپ فرماج فرمائی وہ تین آئے انشترا گیا کھانا خریدتا کھانا خرید کیتا بہ نجر جا میرے اگے کھانا رکھیا عبداللہ بن مبارک پھر مبارک میرے کے روٹی رکھی بی روٹی بی کا آخیا پترا قرآن پڑھیا تو روٹی دا آخیا بھائی مسافر روٹی کھاؤ روٹی, روٹی لیا اگے رکھیا ہوں روٹی رکھ کے بیبی فرما دیو لو حنیم تم آئی فی کھا الخالیہ رج کے کھاؤ سرور کھاو سکل تو الم تام حکم الرام آپ فرمے میں آکھیا ایک کھانا میرے تے حرام ہے جنا چر اپنی ماں کے بارے میں نو دسو نا کی معاملہ وے ہوں پترہ دسیا ہاو ہی امونا لہام من لو اربا سانا تل رمتا علا بل قرآن مخافت انت انا انت سیلا کہ چالیس سال ہو گئے لے گھر در ہو جی سال ہو گئے اللہ دے قرآن تو بار گل نہیں کرتی مت بول کو کوئی غلط گل نکل جائے نرال ہو جائے ان زبان پابندی لائی ہوئی ہے توجہ نال بول سبحان اللہ سو سو جل ای سلا جمے سیانے جے جی زمین ہو فصل وہی ہے چالی سال آخ ہو گئے بی اپنی زبان بولن والی خواہش تے انج قبضہ کیتا ہے چالی سال قرآن گل کر دیے خامد نال کرنی کر قرآن سمجھن تو سدکے پڑھن تو سدکے وائی مان والے اسلے دیا بیبیا نے اسلے کے بندیاں کا کیا بول سب اللہ سدکے جاوا ہو آرف خری فرما ہے تم ہندی اثر ہوتا بچبیاں جی ڈٹھیے ماں محمد جت ہے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 وہ سچے موتی ہے ان دی خوراک بڑی ہے وہ جس بندے دو تو گزر جائے نا وہ بندہ بادشاہ بن جائے ہنس پرندہ وہ جس بندے تو گزر جائے نا ہاں وہ بادشاہ انما بھی آدھے آن ہما ہوما بھی آدھے تو ہما کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری نہیں مسلحہ سے خالی یہ جہاں نے مرغ و ماہی اقبال نے بھی اس کا ذکر کیتا ہے وہ ہوما خوراک بڑی آنا پھر ہے کیمتی لگ جائے تو بندہ کی بن ہے اچھا ہوں کان کی ہوں بولو بولو کان دی وردی ہے کالی तवजो नहीं ओ, हुं दी हुं दी। आगे। बोलो बोलो पेंट शर्ट पाई हो सची बोलता ना सारी चटी नहीं खादा कूड़ ना बार दाने भी खा लटी भी खा लर पासे मू توجہ نہیں فرمائی خالی حرام نہیں کھانا حرام دلال بھی کھانا وہ جے پہلو مسلمان سر وہ سن ہن قیمتی خوراک قرآن نور خدا کھے سن شا نہیں قرآن حدیث ہی پڑھتے سیکھتے سن اچھا ہوں اصان بنے آ ساری خوراک اسلامیات بھی ہے کفریات بھی ہے دونوں جو لڑائیاں کان بنے بولنا بھی کان, کان تے ٹان ٹان ہر ویل لگیے مزہ لے جے منہ سر گل نکل جائے و سجڑا سلطان فرماندہ لکنگ سنگ کرے لو لاج نہ لائے ہوں کا بچے कदी हल्स ना थी हल भावे चुग हू तुम्हें कदी ओ तरबूज नहीं मणे تر مکل جائیے اڑ خوی میٹھے نہ بہ بہ کر کدی میٹھے نہ بہ بل سی بڑا گڑ پائے ہوں دنیا تو آزاد ہون دا اے پنجرے نفاس اے بھولی دنیا دولت دا جو مال متا ہے نا اندال دل نلا وہ در لاج درجان اتیا گیا عمر گزری کو بھی چلی نہ ساتھ تیرے دسویں شرک دی ریا سو مالا ہق دی آئی نا ہا ہاتھ توڑے برا آپ بنے ہو پڑیا علم تے علم لا ساتھ تیرے جا کے پوچھ لل مفاد لو وقت گیا نہیں آنا ہاں ترے توجہ بولو سبحان اللہ سجڑوں سجڑوں دنیا دے حالات بڑے نازک جے پورا کرنے گل بات کسے بہانے بہ جائے ورنہ قسم خدا دی کر کے جڑے حالات بنے پہ نہ دنیا کے بنتے پائے میرا حضرت شیخ میرا فرماندہ میرے شیخ کامل میرا مرشد رابر ہادی آپ فرما سن تھان تھانے تھا، فرما سن حالے بھی فرما رہے ہیں وہ جڑے پڑھا پائے جی لگ نہیں سکتے وہ جڑے پڑھا پائے جی لگ نہیں ایمان ویخ زلزلے آئے نہیں انہوں کے تو مجھے یہ پیچھوں ہو سمرکا تو طوفان آج سنیا ٹی وی روندر ہو وہ ٹی وی وی نہیں ہوں ہاتھ نہ کھڑا کرے جی مت رگڑا پٹ چھوڑے جی چکلا اس چکلے مڑ بخایا گیا ہزار ستر اچا آیا کھڑا طوفان امریکہ بہت پاسے جاندے جتر ہزار چھت پسیا میں آئی جان شکن जू वेलने गन्ना चिश्ती आखे हूं रो सकूली हूं रवे तना पुत्र का दे, नस दे, नस देने। अभी देने थे, रावडा जो नसते हूं नसते ने अगले दिन इतने रौला जो प्या ना میں چک تکریر سے گیا تھا ساری دنیا گھر گارچ نہیں تھا باندھے میں کیوں نہیں تھا باندھے اے سی کمرے تو بغیر تو نیندر نہیں آتی تو ہوں کا کمرے چڈی پھرنے وہ جلیا کمرے چھڑاوانا بڑا ڈر اے کوٹھیاں کوٹیاں بنگلیاں نہ اطرا نہ دل لا اے کوٹھی تیرا گھر نہیں کبر تیرا گھر کرسم خدا دی ہر شہر دبر بھی بنتی ہے کوٹھی بھی بنتی أو جلی دنیا کوٹھی ویختی قبر نہیں دیکھی وہ بھی گھر بندے دے نے وہ فلانا سڈا راجپوت کوٹھی بنائی کڑا میں بناو اے نہیں ویختے فلانے دی قبر بن گئی ہے میری نہیں بننی توجہ نہیں فرمائی دے قسم خدا کی کرکیا نہ موت یاد چا کرتے اگلا جہان الانتی جہان کے ہو ایمان نہ دعا کرتت کا مدینہ دے کراجدار نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے جیو پر فلم لگائی گئی ہے اس بات پر تھوڑی دی میسج کچھ فلم میں پتہ لگا لگی جنا جہاں او فلم ویکھیے وہ اپنی رن دے نکاح دوبارہ چٹے کافر ہو گئے چٹے مرتد نے رنا طلاق نے اگوں تو نسل حرام دی گی جنہ چر دوبارہ نکاح اس فلم دے اندر کفر گستاخی نبی پاک دی آواز پیش کی گئی حضرت بلال چوڑا کافر کنجر حضرت بلال کوئی بنیا کوئی, کوئی کیڑا بنیا ہے میں اندلام نبی پاک دی کی بےزتیکری گئی ہے اس اے ایمان دس اگر میں اپنے آپ آخا کہ میں نبی کا بلال ہاں تو سب میرے کی کرو گے تو میں چتر مارو گے تو چوڑا پیا آخر بڑھ کے پیا وکر چوڑا کنجر میں بلالا تے امت وی <تصفح> ہے دنیا لکھ دیسم خدا نہیں اداب روکے نہیں جے اداب کی کیسٹ سننی ہوتے کہ لگے آنے کیڑے نے وہ میری کیسٹ سن کے ادابی لائی کا میں بیان کیتا ہے پچھلے تو پچھلے جمعے چندر ساری حقیقت ای گل ایانتی یہ سکویاں سڈے واسطے ادب اداب دے, دے, دے, دے نے کسم خدا دی میرے مستفا کریم بےزتی نبی یار کی انج بےزتی کافر کرے گا کافر ویکے گا مسلمان اس فلم کے اندر کوفر گستاخی نبی پاک دی آواز پیش کی گئی حضرت بلال چوڑا کافر کنجر حضرت بلال کوئی بنیا ہے کوئی کیڑا بنیا ہے وے. اون دے اسلام دی کی نبی پاک دی کی بےزتی گئی ہے اس اگر میں اپنے آپ آخا کہ میں نبی دا بلال ہاں تصا میرے کی کرو گے تو مین مارو گے تو چوڑا پیا آخد بن کے پیا وقان چوڑا کنجر بلالا دی رخ مسلم نہیں اداب روکے نہیں جے اداب کیسٹ سننی ہوتے لگے آدھے آنے کہڑے نے وہ میری کیسٹ سن کے ادابی لائی کا میں بیان کیا پچھلے تو پچھلے جمعے چندر ساری حقیقت کھولی ہے یہ نہ گ لانتی یہ سکویاں ساستے ادب دباب دہاب بنا ہوئے قسم خدا دی میرے مستفا کریم بےزتی نبی یار بےزتی کافر کرے گا کافر ویکے گا مسلمان کدی ویکے گا نہیں اس واسطے انج فلما وغیرہ جو کچھ فلم انجنا تکیا کرو یہ تکتے سب اتنے آنکھو اٹھ جاگ گراڑے مار نہیں وہ سناؤ بس بھائی میں روزانہ بولنا ہوں دا تسا ایک دن سننا تسا ایک دن سننا میں روزانہ بولنا ہاں جی ٹھ کے تین گھنٹے اویچا بولے تو میں سارے پیسے دیتی جاگا تصا سرور لیا تو کسے ایو ہاں حضرت ویس کرنی کے دانت نکالنے کی تحقیق بیان فرمائیں حضرت ویس کرنی کوئی دانت نہیں نکلے یہ سب کور بکواس ہے میرے <تصفح> گل کی میں آگے تیرے پیو کی بوائے کیلا اگیا تھی لال تیر میں بے وکو فیڈے اور سنو حدرت ویس کرنی تند بتی تٹ دے جو اگر دے بھی سی اگر یہ گل ہجوی جو نبی پاک دے اپنے دند مبارک پورا ٹرا دند نکلیا پھر ہزور ہو سکتا سی جے کوئی کرتا تے حضور پاک سرکار دا تے موڈو دند کوئی نکلے آئے کو نہیں دلیل دلیل دلیل ہاں ہاں میں تمام دسو جدو خود کملی والے دا دند مبارک نہیں ٹوٹ کے تھلے ڈگا سارا تو وہ ایس کیوں کر لے اگر کوئی مائی دا لال ثابت کر دے وے کہ نبی پاک دا پورا دند مبارک تھلے ڈگا ٹوٹ کے تھلے ڈا دند شریف حضور دا کوئی تاریخ نال ثابت کر دے میرا سر وڈ ٹوٹے کر کتے اگا د قسمی اے بے ایک داند سامنے والا نکلا ہوا پیڑا لگتا بندہ آبے آبے. تے راب توں اپنے, اپنے محبوب جہاں پیار کرے عیب نہیں پسند کرنا جہد پیار کیا اندر عیب جی رب پسند کیتا جب سڈو سامنے والا تے تڑایا سو جلیا حقیقت ہے جنگ وٹا دشمن مارے آئے میرے پاک نبی سرکار دے سامنے والے دند شریف دے تھلے حصے تو تھوڑی جی چل اتری بزرگ فرماندے نے اس چل اتار راز یہ کہ موتی جی ٹے نا نا چمک جہی وہ محبوب دوتی ورگے دندوں کی چمک بلال دکھانی تھی میرا پیر مہرولی شاہ بولے سناو میرا پیر تاجدار ہے گولرا بولیا وے دو ابرو کاس مثال دس جب تک میاد chittulabba surkh aankha ka lal yamal chitta tand moti diya hin ladiyo سنی سنائی گل نہیں کی بڑی گل نہیں اکھان دھی گل آپ جدو وادی ہمراہ پہنچے دے حج کرن گئے نے آپ فرما دیتے ہیں میں تھکے آ اثر دی نماز دا ویلا ہو گیا میں نفل چھڑ دیتے سنتا چھڑ دتی سو گیا وا, نبی پاک تشریف لے آئے میم فرما نے پترا سنتا چلی میں ارد کی ابو جی میں سمجھا ضروری تو کوئی نہیں خیر موقدہ سنتا نے مینو سرکار فرما نے پترا تیرا پتر ہے تینو تو گل نہیں پبدی او نبی پاک دا جو جلوہ میرے پیر ویک اپنی نات چ لکھے دو ابرو کوس مثال دس جب تیر میا چھٹے لبا سرخ آ لال یمل چیٹے دند موتی لڑیا میرے پیر دسیا وے میں لڑی موتیا دی لڑی پروئی سی میں اکھانے میں لڑی پوری ویکھی تک سٹی بیٹھا نہیں سر بھائی بول چال سبحان اللہ تک گرائی بیٹھا مینو آکھن دے میں ایک گل سنا وا بول میں آنا ہونا آنا آ سکتا ہے کب نہیں آ سکتا ہے کب نہیں بھائی آپ کٹن شروع ہو جا ہاں سو یہ آپ کو کٹنا تے کمزوری دی دلیل میں مثال دینا تگڑا بندہ رن نال گسا کرے تے رن نو نوٹ دے جڑا میرے آنگ ماڑا نا رن تو गुस्सा कर रन में तो कुट नहीं सकता अमरे तेरा खाना खराब होमरे तेखिया होना वेखिया जेना हो सकता कोई भक्त वाला इतने भी बैठा <laughs> <थी> <laughs> हो सैठा होना रन तो بیچارا ماڑا ہو آپ کٹنا ہویا جیڑا تکڑا ہے اگلے ماڑا اس دشمن دینٹیا جیڑے رن مرید نے نا یہ دشمن دین تو لڑن جوگے کوئی نہیں یہ بارہ مہینے تو بعد آپ کٹی کھڑے ہونے <laughs> रीदा टोला कसम खुदा दी इस जालम हुसैन आंगो सच आख हर का आपू कुटन की लोड़ नहीं एनिया पैणगियां वारी भी नहीं आनी توجو نہیں پر بھائی آپ کی کٹنا ہے سجنا میرا پا کس کرنی آسکی اور ساپ نئی کٹیا تو نہ کوئی دند بنیا سب بکواس جشک نبی سرکار اشک چا فنا ہوا وہ حسین آگو یزینداں ہاتھوں مرد ہے مار کوٹ سچی کرنی تھی نا سچ ایک بنا ہور چا بنایا آپ اچھا تو میں آیا بھائی یار ان کی جی سنت ادا کر دکھے میں مڑ تبھی دند بنو اپنے سینا کیوں بننا ہے چلو گوشت تو سستا ہوے اے تو سترے کھائیے بلاوا پیا گوشت ساڈے کھان جوگے نہیں رکھا یہ تے گل بے وقوفی دیا وہ بندہ کر سا جا نبی سب دشمن ہو ادرت ماویا کا دشمن ہو جہا نبی دے یار دا دیوانہ آ شکے مستفا کا گلام مستفا کا خادم جہا ہزور سرکار دا او کتنے یہو جیاں بے وقوفیاں والے کام کر سکتا ہے دعا کرو صدقہ مدینہ دے تاجدار دلہ تعالیٰ مل کے توفی بخش مستفا رحم پہ لا سلام شمع بز ہدایت پیلا آس سب ماں سی گولا پھر تھام لو مل کے سب دامن مستفی پھر پڑو رب کی رحمت میں جلی رحمت اللہ مسل سید محمد اللہ سرور پاک محبوب د صدقہ آمین سارے مسلمانوں ہدایت د اللہ یہود و نے دے ہر شر فتنے تو سانو نجات اللہ نبی سرور دے د دا صدقہ ووٹ ٹی وی سکول دا دشمن بنا دے کفر تو توڑ کے تے اسلام تے ایمان نال جوڑ دے اللہ جڑے حالات اس لیے دنیا ہیں کافر منافق جتنا طاقتور بن چکے نے اصا نال لڑن جوگے کوئی نہیں تیری طاقت اگے وہ کوئی شہ نہیں اسان تیرا آسرا کرنے ان انہ دی تباہی دی دعا کرنے انہ نو برباد کر دے مستفا دومنا آباد کر امین خصوص آ محمد علی صاحب اس علاقے پنڈی دے جتنا مومن برا سڈے ایسا اس جلسے آئے نا سنگی ساتھی سننے پاپی کمینا مولا اپنے کوئی پیار ہی خدائی واستا چکا ردکا توفیل چیز نب نخش دے ہدایت دے اس نا چیز نوت کام ایمان دی دے اللہ سونے اپنے حق دائم فرما طوب صنع مسلمينا و الحقنا بالصالحين امين <سلس> صلى الله تعالى على حبيبه. سيدنا محمد. <سؤال>